بس الرحمن و رحمۃ اللہ علی محمد وحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح شاہر صحیح ون الباشہ باقی تمام سامعین خارن کے رحم اللہ سب کچھ باپی سہمت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار دا کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر 334 سو بیالی سے ہے اور تین سو چونتیس شروع لے کر ابھی تک کے دروس کے نمبر ہے اور بیالی جو ہے دعا صوبیہ کا درس نمبر بیالیس سے بیالیسواں درس اس میں دعا صوبیہ کا جو ہے پیراگراف نمبر آٹھ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں پیراگراف نمبر آٹھ میں دعا نمبر آٹھ ہے پھر آج کے درخت کا دعا پیراگراف نمبر آٹھ یعنی آٹھواں کے اندر ہے یہ دعا جو ہے دعا نمبر ہے سبحان من سبحان من توح بلاعز وقال قالبی یہ مبارک پیراگراف اور سبحان من سلم د و تک بھی یہ دعا نمبر نو ہے ان دونوں تجزیہات کی تھوڑی سی توضیح علوم کے مبارک کرنے تک پہنچاتا ہوں سبحان من تعتہ بلاعز وقال کالوی اس دعا کی توضیح تجمہ سبحان جو ہے ہم لوگوں کو پہلے ہوتا ہے محف ہے فلم کا تو اس کے معنی پاک ہونا ہاں جی ہر اے و نقص سے منضہ ہونا یہ معنی کہ سبحان یعنی پاک اور منظہ ہے ہاں جی پاک ہے پاک ہر اے و نقص سے ولاضح ہے من جو ہے اس کو مشلہ اللہ کے جی کے معنی میں نے وہ ذات وہ ہستی سبحان پاک اور منظع ہے ہر اے و نقص سے پاک ہے وہ ہستی سبحان کی معنی پاک اور منظہ ہے ہر اے و نقد سے پاک ہے یہ ترجمہ اس کا ہاں جی تعط جو ہے اس کے تجمہ جو ہے اطفاع و تاعت دفاع ان دونوں کا معنی جو ہے باپ الگ ہے اس کے معنی کوٹ پہننا ترجمہ لکھا ہے ہاں جی تعتفا کور پہننا کوئی چیز پہننا آتفا لے یہ عاطف و آت فن او تو مائل ہونا یہ معنی کہ عربی القام سجدید سجید ناملقات میں امن تعت تحقہ کا مڑنا مائل ہونا تعط تحص جب والا بولتے ہیں تا تحسو یا تاطحبِ سوپ دونوں کا معنی کپڑا اوڑھنا کپڑا اوڑنے کے معنی میں تو یہاں پر تعطب ہے اس کے ساتھ متعدی ہوا ہے تو تاج تحٰ جب باغ کے ساتھ یعنی کو نو نوازش یا عزت افزائی کے لیے کرنا یعنی کسی کام کو جو ہے نوازش یا عزت افزائی کے لیے کرنا یہ سب المنجد میں دکھا یہ معنی تو یہاں دعا میں جو ہے من مند تاج توکوانی پہننا مائل ہونا اوڑنا زیادہ مناسب ہے یہاں جو ہے پہننا اوڑنا سے مراد یہاں پر فاصلوی مانا ہے لیکن اس مراد اس سے متصف ہونا ہے یا سبحانہ پاک و مناظہ و اللہ جو متصف ہے جس نے اڑا ہے مطلب کیا ہے جن نے چونکہ یہاں مرنا یہاں بانی متصف ہونا اڑنے کے کی معنی کیا ایک چیز اپنے جسم پر ایک چیز کو لے لیا یہاں جو اللہ تعالیٰ کا ایک صفت سے متصف ہو گیا یہ معنی ہے یہاں جو ہے تاطفہ معنی متصف ہونا جو ان کا لازمی معنی ہے پہننا اڑنا وغیرہ کا بلاعز عز کے معنی عزت لکھا عزت, عزت اعزاز اور سختی القاموس و میں یہاں دعا میں عزت و اعزاز مناسب ہے سختی ہم بے معنی مناسب نہیں تو عزت و اعزاز مناسب ہے تو سہانہ مانتا تو پاک و منزہ و اللہ جو متصف ہے بالعزت عزت و اعزاز سے ہاں جی وقال بھی ہیں کالا جو ہے از قول ان سے ہیں شیل ماضی ہیں ہاں جی اور اس کی معنی کہا کے کہ معنی ہے حکم دیا کہا بیہی کے کہ زمین العز کی طرف پلٹتی ہے سبحانہ منداتہ وقال بیہی ہیں بیہی کی ضمیر اس کی طرف پلٹی اور اس نے اسی کا حکم دیا ہے اور اس نے یہی کہا یعنی اسی کا حکم دیا ہے تو ترجمہ یہ دعا کا یہ بن جائے گا سبحانہ من بال عز وقال کالب یعنی پاک و منظہ ہے وہ ذات سبحانہ من پاک و نظر وہ ذات کہ جس نے عزت و شرف کا لباس اڑا ہوا ہے تاعت تحبل عزت یعنی پاک و منزہ ہے وہ ذات کہ جس نے عزت و شرف کا لباس اڑا ہوا ہے بنداخی نے یہ معنی کیا یہ بہانا علامہ مذہب اور باخش دونوں کی ترجمہ ساتھ کر تو میں نے اسی لغوی تحقیق کے مطابق اس پر غور کر کے لین تجمہ یہ زیادہ مناسب لکھا اور اسی کا حکم دیا ہے اور اسی کا ہے اور ہاں جی اور اسی وقالبین نے اور اسی کا کہا یعنی اسی کا حکم دیا ہے تو تجمہ کیا ہوا سبحان پاک و منازع ہے وہ ذات کی تعط تحویل کی جس نے عزت و شرف کا تعتب لباس اور رکھا ہے عز یعنی عزت و شرف کا تعتب لباس اڑا ہوا ہے اوقال بھی اور اسی کا حکم دیا ہے اس اللہ نے تو اس کے بعد کی ضرورت ہو جی ہاں جی کہ پاکرمنظہ ہے وہ ذات یعنی اللہ تعالی پاک ہے وہ ذات یعنی اللہ تعالی جو خود عزت و شرف سے متصف ہے اللہ کے ذات ہاں جی دوسرے تمام موجاد کا جو عزت و شرف دیا اللہ ہی کہا ہوا ہے تو اللہ خود کا اعلیٰ عزت و شرف سے متصف ہے اور اس نے ہمیں بھی وہ خود عزت و شرف سے متصف ہے اور اس نے ہم کے ہی کے متوجہ ہیں اور ہمیں بھی اس کا حکم دیا وقال وکالب کہ ہم بھی دوسروں کو عزت بخشیں ہاں جی اور ہم خود بھی عزت سے رہیں اور یہ واضح ہے کہ بندہ کے لئے حقیقی عزت و شرف جو ہے اللہ کے اطاعت وہ فرم میں ہے بندہ کے لئے حقیقی و عزت و شرف کی چیز میں ہے اللہ کے تعت فرمنداری میں ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا منتواز رفا اللہ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو انچھا کر لیتا ہے یعنی جو اللہ کے لیے تواز کرے یعنی جو کہ اور اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم رہے جو کہ سورا دیے ہے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم رہے تو اللہ اسے بلند کرتا ہے یعنی اسے عزت سے نوازتا ہے اور لوگوں کے درمیان عزت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو یہ سبحان من تاطحبل زی و قالو تو اسی کا تجمہ جو علامہ تجمن علامہ رحمِ تجمہ ہے وہ ذات پاک ہے سبحان کا جو عزت پسند ہے تاز تحبیل اس کے انہوں نے تجمہ لکھا جو عزت پسند ہے اور اسی کا حکم دیتی ہے اور سید خوشید خورشید عالمی تجمہ یہ کیا وہ ذات پاک ہے جسے چاہے عزت بچتا ہے اور اسی پر حکم دیتا ہے تو اس میں جو علامہ مرحم کے ترجمہ میں جو علامہ بشیر محرم کے تجرمے میں لفظ پسند وہ ذات باقی جو عزت پسند لفظ پسند دعا کے اصل الفاظ سے ہٹ کر ہے دعا میں لفظ پسند کو بیان کرنے والا کوئی الفاظ نہیں دعا کے اندر اپنی ہاں جی جو ان کے ذہن میں انہوں نے جو مناسب الفاظ سمجھا استجمع کیا لیکن یہ لفظ پسند کو ادعت کرنے والے یہاں کوئی لفظ نہیں دعا کے اندر اور سید خوشید عالم نے من تعت تفیل اس میں تعت تفیل لازم ہے ہیں خود تو متصف ہونا متصف ہونے کے معنی اسے انہوں نے متعدی والا معنی کیا ہے ہاں جی اور وہ ترجمہ لکھا جسے جی ہے عزت بھاجتا ہے یہ تجمہ لکھا ہاں یہ مراد نہیں تھا وہ اللہ خود جو ہے عزت و شرف سے متصف ہے وہ عزت و شرف کا جو ہے لباس اڑا ہوا ہے یہ معنیٰ تھا اس کو انہوں نے تھوڑا سا متعدی والا معنیٰ کیا تو یہ بھی چند اور دعا کے الفاظ سے زیادہ ہم آن ہیں تو یہ الحمدللہ للہ اس کے تجمہ ہو گیا تو جو واضح تجمہ یہ سہانہ پاک اور منزہ ہے وہ ذات من ہیں کہ جس نے تعت تحول یعنی جس نے عزت و شرف کا لباس اڑا ہوا ہے اور اسی کا حکم دیا ہے وہ کالب اور اسی کا نے حکم دیا ہے یہ اس کا تھوڑا تجویز پہ نمبر دوار کا دعا نمبر دو, دو, دو, دو سہانہ ملبی المجد و تک رمبی یہ مباردہ اِس لغاب میں صفحان پاک ہے پاک و منظہ ہے ہر اے و نقش منزہ ہے یہ تجمہ کو قیض متعدد بر کا چکا ہوں من کے معنی الزیع صفحان من الزیح اس کو من موصلہ بولتے ہیں یعنی وہ ذات وہ ہستی صفحان من پاک و منزہ ہے پاک و پاک ہے وہ ذات وہ ہستی تو من لویس المجدار لویسا یل بسکمانی پہننے کے معنی میں لویسا پہننا لویسا پہن لیا ماضی کا شرا اس کے معنیٰ مذری پہننا ہے ہاں جی لویسا یلوزو لفسن اور یعنی لباس پہننا تو صبح نے پاک المنظہ والا جس نے پہنا من لوی صلمجدار ہاں جی تو اللہ بھی صاحب فلانا عرب کہتے ہیں کہ صحبت سے مدت تک متمد ہونا کسی کی صحبت, صحبت میرے سے کسی صحبت میں رکھے سے فائدہ اٹھانا اس کے لیے بھی اللہ بولتے ہیں بھی صاحب فلانا تو یہ جو دو تجمہ ان دونوں معنی یعنی پہننا اور متمدد ہونا سے ان دونوں لحظ سے ایک اور معنی ہے لازمی ایک اور لازمی معنیٰ جو ہے آخر سوتا وہ ہے متصف ہونا جو کہ یہاں دعا میں زیادہ منصف ہے یعنی صبح ن پاک و مناظر و علیہ ملوی سلم یعنی جو جس نے بزرگی کو پہن لیا مراد یعنی بزرگی سے متصف ہو گیا باصل وہ بھی تو پہننے کے معنی میں تو یہاں بزرگی پہننے والے چیز تو نہیں ہوتی تو لہذا بزرگی سے متصف ہو گیا ہن صاحب اور بزرگوار ہو گیا ہر سے زیادہ صاحب عزت و صاحب شرف ہو گیا یہ معنی ہو جائے گا چونکہ مجد مجد الجم ہمجات ہیں ناموری مائع ناز بزرگی جلال شان جلوہ تجلی شان شوکت شان شکو حج کر وھر مش بڑائی عظمت شرافت آلی ظرفی، قدر منزلت نیک نامی شہرت امتیاز یہ سارے معنی کتاب المنجد لغت کتاب میں مج کے یہ سارے معنی کیا ہے تو ان معنی میں سے بزرگی جلال شان شوکت عظمت شرافت عالی ظرفی قدر منزلت یہ سارے معنی یہاں دعا میں زیادہ مناسب ہے باقی کچھ معنی کے مقابلے میں یہ معنی یہاں پر زیادہ مناسب ہے ہاں جی تو سبحان پاک و منظر من و جو سلمجہ ہاں جی؟ جو جس نے پہن لیا کس چیز کو نامریک جس نے پہن لیا بزرگی کو نے پہن لے جلال کو نے پہن لے شان شوکت کو عظمت کو شرافت کو عالی ظرفی کو قدر منزلت کو جنہیں پہن لی جو وہ شاذ وہ جو متصف ہوا مراد نے پہن اس سماد متصف ہوا کسی سے بزرگی سے جلال سے شان شوکت سے عظمت سے شرافت سے عالی ظرفی سے یہ سارے معنی صحیح بنتا ہے یہاں پر ہاں جی قریب قریب معنی کسی کے عظمت اور بزرگی پر درد کرنے والا الفاظ ہے تو سبحان عمل و تکرما بھی تکرما کہ مانی صحاوت کرنا مہربانی کرنا و تکر رما علیہ بھی کردہ نہ وازش کردہ کسی کو کوئی چیز دے دینا اور کرم یا کرم کرامتن صلاحیت بھیش بہا ہونا صاحب عزت ہونا عالی ذرہ ہونا فیاض الصحی ہونا فراح دل و بیتا تعصف ہونا جی اور کرما و اکرما کرم باب تفیل سے اکرم باب سے ان دونوں کا معنی عزت کرنا یہ معنی جو ہے اس لفظ کرما تکرما کھا ہے القاموس سجگیر میں ہاں جی تو تکرما کا معنی لکھا ہے سبحان من تو سلم و تکرما بھی ہے نا تو تکرمانی فیاض ہونا فیاس ہونا فیاضی کا تصنوع کرنا یا سجمچ صحیح ہے یا سخی کا تصنع کریں دیکھا سجمچ صحی دکھا رہے ہیں اپنی ثقاوت کا رخ دکھانا اپنے صحافت کا اپنے آپ کو صحیح دکھانا تکرمہ یہ سارے معنی کیا اور شریف ہونا نجیب ہونا تکرما دوستانہ مہربان و رحم دل ہونا یہ سب معنی کیا تو یہ دعا کا ترجمہ کیا ہوگا سبحانہ ملبی سلم تک رم بھی۔ تج میں یہ ہوگا سبحان وہ ذات پاک منازع ہے جس نے تقا صبح من لبص المجدہ لبص المجد معنی کرے وہ ذات پاک منازع ہے جس نے شراحت و بزرگی اور عظمت کا لباس پہن لیا جو مانا ہو جائے گا وہ ذات پاک ہیں ہاں جی پاک و منزہ ہے جس نے شرافت و بزرگی اور عظمت کا لباس پہن لیا سبحانہ ملو سلم و دکا یعنی پاک اور مان پاکزہ ہے جو شرافت و بزرگی اور عظمت سے متصف ہے والا اور وہ اس کی یعنی مجد و بزرگی کی قادر کرتی ہے وطکہ ربی کینی قادر کرتی ہے یہ منقیہ تو یہ جو ہے دعا نمبر دو دعا کا آپ مخصر دے دیا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بزرگی اس کے ہر ابن سے باق و منظہ ہونے ان دو چیزوں پر دراد کرنے والی دو دعا دو دعا نمبر آٹھ اور نو کو پہنچا دیا مخصر توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ انضم کے معنی مفہم کو سمجھ کر ان کو جو ہے پورے خلوص سے پڑھتے رہنے کی توفیع تفلما آمین